کرتا ہوں نا? کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی چاند نے تان لی ہے چادر ابر نظام چاند نے تان لی ہے چادر ابر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی چاند نے تان لی ہے چادر ابر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی بلکہ نوجوان آپ کے بڑھاپے نے جی ہی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی چاند نے کمار بھائی چاند نے تان لی ہے چادر ابر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی اب وہ کپ سو گئی ہوگی وہ شفق اندام سو گئی ہوگی وہ شفق اندام سبز قندیل جل رہی ہوگی سو گئی ہوگی وہ شفق اندام سبز قندیل جل رہی ہوگی سبز قندیل جل رہی ہوگی سرخ اور سبز وادیوں کی طرف سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی چڑھتے چڑھتے ایک مسل غزل ہے چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر اب وہ کروٹ بدل رہی ہوگی چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر اب وہ کروڑ بدل رہی ہوگی hmm. نیلگوں جھیل ناف تک پہنے نیلگوں جھیل ناف تک پہنے سندلی جسم مل رہی ہوگی نیلگوں جھیل ناف تک پہنے